اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المدین خواتم نبین سید نوَََ مولانا محمد علیہ و اصحابہ اجمعین سورة الفال قرآن مجید کی آٹھویں سورا کل پچہتر آیات اور اس کو تقریباً آٹھ مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ جو ہے وہ تمہیدی آیات ہیں مغفرت کی اور رزق کی بشارت دوسرا حصہ جنگ بدر کا پس منظر اور اس جنگ کے مقاصد کیا تھے تیسرا حصہ جہاد کا فرض ہونا اور سما اور تعاق کی ہدایات چوتھا حصہ قریش مکہ کے جرائم اور جو غزو بدر ہے اس کا جواز اس کی وجہ پانچواں حصہ مال غنیمت کے احکامات اور جنگ کے احکامات چھٹا حصہ غزۂ بدر میں منافقین کا رویہ ابو جہل کا رویہ اور ساتویں حصے میں صلاح کے احکامات اور جنگ کے احکامات اور پھر سب سے آخر میں جو آٹھواں حصہ ہے اس میں اختتامی آیات مغفرت اور رزق کی بشارت سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ اس صورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ غزوہ بدر کو حق اور باطل کی جنگ قرار دیا ہے اس میں میدان جہاد میں ثابت قدمی کا بیان ہے اور اس میں خیانت سے بچنے کا بیان ہے جو مومنین ہے ان کو آخرت میں مغفرت کی بشارت رزق کریم کی یعنی عزت والی روٹی کی بشارت اور پھر یہ جو مومنین ہیں جن کے لیے یہ بشارت ہے ان کی کچھ صفات بیان ہوئی ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ تکوا اختیار کرتے ہیں اگر مال غنیمت ہو تو مال غنیمت سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں بہتری آئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخلصانہ داد کرتے ہیں اس میں کوئی اگر مگر یہاں وہاں نہیں ہوتا اور اہل ایمان جو ہیں جو سچے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو لرزنے لگتا ہے اللہ کی آیات جب وہ سنتے ہیں تو ان کو اپنا ایمان بڑھتا محسوس ہوتا ہے مضبوط ہوتا محسوس ہوتا ہے وہ مکمل طور پر اپنے رب پر اعتبار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں غز بدر کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے مشرق مجرم قریشی قیادت تھی اس وقت کی ان کے عقیدے کے باطل ہونے کو نمایاں کرنا چاہتا ہے اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نظول کے احسان کا ذکر کیا اللہ نے اور پھر مچھر کو اس دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا اور اخر آخرت کے عذاب جو ہے بھی در آیا گیا جہاد فرض ہے میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے اور اس جرم کی سزا جہنم ہے ہاں کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا کسی جنگی چال چلنے کے لیے کوئی جنگی حکمت عملی کے تحت اگر عارضی طور پہ مسلمان لشکر پیچھے ہٹتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئی ترکیب کے ساتھ دوبارہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو اس کے اندر جرم قرار نہیں دیا جاتا وہ جنگی حکمت عملی میں آتا ہے مسلمانوں کی تربیت کے جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوری طور پہ سما اور تعداد کا مظاہرہ کرنا چاہیے جہاد کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے اب ہمارے ہاں جہاد کے نام پہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ جہاد کی شرائط پہ پورے نہیں اترتے ہیں سو so, یہودیوں کی طرح سن کر مسلمان بہرا نہیں ہو جاتا یہ یہودی وہ لوگ تھے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے استخر اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فوری طور پہ پسپائی اختیار کر لی اور اطاعت جو ہے وہ نہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہستیوں نے دعوت جہاد میں اس امت کے لیے زندگی کی بشارت دی ہے اور امت مسلمہ جو ہے ان کو ان فتنوں سے ڈرنا ہے جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ ساتھ معصوموں کو بھی سزا مل جاتی ہے قیادت کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ عوام کو بھی مل جاتی ہے خیانت سے بچنے کا حکم اموال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کا حکم اور جہاد میں شامل ہونے کا حکم قریش مکہ نے حضم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ان میں توحید نہیں تھی ان میں تقوی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ قریش مکہ جو ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے اس کا متولی ہونے کا وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا قریش مکہ کو کہ تم لوگوں کو متولی ہونے کا کوئی حق نہیں ہے تم یہ استحکاک نہیں رکھتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں توحید موجود نہیں ہے تم میں تقوا موجود نہیں ہے نماز میں یاد الہی نہیں ہے یہ لوگ نماز کے نام پہ تالیاں پیٹا کرتے تھے استخر اللہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے استخ اللہ اور خانہ کعبہ کے متولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں جو قریش ہے یہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ ہمیشہ برے ہوتے ہیں وہ منفی ہوتے ہیں تو قریشی قیادت کے لیے جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا وہ یہ ہے کہ وہ جہنم کی سزا ہے قریش کو دعوت اسلام دی گئی کہ اگر وہ شرک سے بعض آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیا جائیں گے ورنہ مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان کے خلاف فتنے کے خاتمے تک جنگ جاری رکھی جائے مال غنیمت کے بارے میں خمس کا تذکرہ کہ بیس فیصد جو ہے وہ اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیموں کے لیے مساکین کے لیے مسافروں وغیرہ کے لیے ہوگا باقی جو اسی فیصد ہے وہ فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا یہ اہل سنت کے ہاں یہ جو حکم خمس کا ہے اس کا تعلق جہاد میں حاصل ہوئے مال غنیمت سے متعلق ہے یہ جو غزوہ بدر کا دن تھا جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا تو غزوہ بدر کے مقاصد کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد کہ مرنے والا جو ہے وہ دلیل پر مرے اور جینے والا جو ہے وہ دلیل پر جیے مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کا حکم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم لڑائی سے بچنے کا حکم جھگڑے سے بچنے کا حکم غرور سے بچنے کا حکم ریاکاری سے بچنے کا حکم صبر اور استقامت اختیار کرنے کی ہدایت ورنہ کیا ہوگا ورنہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور وہ میدان جنگ میں کمزور پڑ جائیں گے مخالفین اور ابو جہل ان کے جو رویے ہیں یہ فرونی رویے ہیں انہیں دنیا کے عذاب سے بھی دوچار کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ موت کا جب وقت آئے گا جو عالم نظر ہوگا اس وقت بھی جو فرشتے ہیں ان کافروں کے چہروں کو اور پیٹھوں کو مارتے ہیں اور پھر ان کو آگ میں داخل کیا جاتا ہے ابو جہل اور فرون میں مماثلت ہے اس وہ ایک طرح کے ہیں دونوں نے ضد سے کام لیا دونوں نے تکبر سے کام لیا اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ان کا انکار کیا بلکہ ان کی مخالفت کی اللہ نے ان گناہوں کی سزا کے طور پہ فرون عال فرون کو غرق کر دیا اسلامی ریاست کے لیے صلاح کے احکامات بھی بیان ہوئے اور جنگ کے احکامات بھی بیان ہوئے اگر عہد شکنی ہو جائے معاہدوں کے خلاف ورزی ہو جائے تو کافروں سے سختی برتنے کا حکم ہے اور جنگ کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم مملکت ہے جن کے ساتھ کسی اسلامی مملکت کے کوئی معاہدے ہی ہوئے ہیں اور اس میں وہ لوگ اپنا معاہدہ توڑ دیں ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے تو اسلامی ریاست پہ لازم ہے کہ وہ بھی اپنے طرف سے معاہدے کو توڑے دشمن صلح کی پیشکش کرے تو یہ بھی کہا گیا کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور ان کی صلح کا جواب دوستی کے ہاتھ کی صورت میں دیا جائے اسلامی ریاست کو اپنی جو اقتصادی حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر وقت ہتھیار تیار رکھنے چاہیے تاکہ اللہ کے دشمن مسلمانوں کے دشمن اور ایسے تمام دشمن جو نامعلوم ہیں ان پر مسلمانوں کا روپ داری رہے حضم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارے اس کی تلقین کریں اسلامی ریاست پر ایک اہم اصول جو واضح کیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کی فتح کا جو دار مدار ہے وہ تعداد پر نہیں ہے بلکہ مسلمان فوجیوں کے ایمان پر ہے اور میدان جنگ میں ان کے صبر پر ہے اور ثابت قدمی پر ہے اور زوف اور کمزور کی حالت میں جو ہے سو صابر مسلمان جو ہیں دو سو کافروں پر غالب آ سکتے ہیں قوت اور روب کی حالت میں اگر سو مسلمان ہیں تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب آ سکتے ہیں یعنی اگر زورف کی حالت ہے نسبت ایک سے دو کی ہے ہر ایک کمزور مسلمان جو ہے دو غیر مسلموں پر بھاری ہوگا اور اگر وہ کمزور نہیں ہے قوی ہے بھاری ہے تو وہ ایک سے دس کی ہمارے پاس نسبت ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دس غیر مسلموں پر بھاری ہوگا مگر شرط صرف کیا ہے ایمان ثابت قدمی اور اس کے علاوہ حد تل امکان کوشش کر کے کوشش جو بھی وسائل ہیں جس میں اسلحہ بھی شامل ہے جس میں تربیت بھی شامل ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے جو افواج ہیں ان کی تیاری بھی شامل ہے بلکہ پہلے تو اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو عالم اسلام کا تقریباً ہر شخص کیا مرد کیا عورت کیا بچہ وہ بنیادی عسکری تربیت لیا کرتا تھا ہمارے یہاں بھی آج سے تیس چالیس سال پہلے تک سکولوں اور کالجوں کے اندر آپ ہم آپ جو, جو ہماری نسل کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ بنیادی عسکری تربیت ہوا کرتی تھی جو کہ اب ختم ہو گئی لیکن اسلامی مملکت کے اندر ہر مسلمان جو ہے وہ ایک فوجی ہے جو سچا مومن ہے ان کو آخرت میں مغفرت کی بشارت ہے اور انتہائی با عزت خوراک کی بشارت ہے ہجت کرنے والے جو مہاجرین مکہ ہیں انہیں پناہ دینے والے جو انصار مدینہ ہیں ان دونوں کی فضیلت بیان کی گئی اسلامی ریاست سے جو باہر رہنے والے مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حق ولا حاصل نہیں ہوتا لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد لازم ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو فلاں ملک میں رہنے والے ہیں ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے اسی لیے تاریخ اسلام میں آپ نے دیکھیے کہ بے تحاشا آپ کو ایسے حکمران بے تحاشا آپ کو ایسے سلادین ملیں گے کہ جن کو کبھی کسی دوسرے کسی تیسرے کسی چوتھے مملکت سے بھی اگر مسلمانوں نے جو تکلیف میں تھے جو عذیت میں تھے جو تشدد سہ رہے تھے انہوں نے اگر پکارا تو وہ لوگ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے کیونکہ مسلمان کو ایک جسم کی مانت تھی ایک پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے ہمارے دین نے کہ اگر کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے جہاد کی اہمیت بتائی گئی کہ اگر جہاد نہ کیا گیا تو زمین پر فساد کپیر پیدا ہوگا فتنہ برپا ہوگا یہ جو سورہ ہے یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی اور غزوہ بدر کے بہت سے معاملات جو ہیں ان کا اس میں تذکرہ ہوا اور ہمارے بے تحاشا حضرات جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو غزوہ بدر اور اس سے پہلے کے کئی واقعات کے حوالے سے انتہائی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں مثلاً غزوہ بدر کیوں ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایک قافلہ تھا اس کافلے کو لوٹنے کا ارادہ تھا اشتخر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر قافلے لوٹنے کا الزام لگانے والے لوگ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت ہو گئی اس کے بعد سے کفار مکہ مسلسل سازشوں میں تھے اور جو تھوڑے بہت قافلے لوٹنے کا تذکرہ سیرت النبی میں ملتا ہے وہ قافلے لوٹنے کی غرض سے نہیں لوٹے گئے تھے کیونکہ یہ لوگ اپنے کافلوں کو وہ انگریزی میں کہتے ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے مختص کر دیتے تھے کہ یہ جو قافلہ ہے اس کی جتنی کمائی ہوگی اس کمائی سے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے اور یہ جو غزوہ بدر کے وقت جس قافلے کا تذکرہ ہے اس قافلے کے بارے میں بھی یہ نیت کی گئی یہ بہت ایک بڑا قافلہ تھا یہ نیت کی گئی کفار مکہ نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا کہ اس سے جتنی بھی ہماری کمائی ہوگی اس سب کی مدد سے ہم پھر ایک قدم ایسا اٹھائیں گے کہ استخ فر اللہ اشتخر اللہ اللہ مسلمانوں کو صفائی حسی سے مٹا دیں گے یہ ساری سازشیں حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی تھی آپ کے اصحاب کے خلاف ہو رہی تھی جو آپ پر ایمان لارے تھے ان کے خلاف ہو رہی تھی یہ قافلے لوٹنا اصل میں جنگی حکمت عملی کے تحت ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں وار اسٹریٹجیز آپ جانتے ہیں جب کبھی جنگی معاملات ہوں تو سامان رسد کو بیچ میں روکنے کے اقدامات کہ جناب وہاں سے بہت زیادہ سامان آ رہا ہے اگر یہ منزل تک پہنچ گیا تو دشمن بہت مضبوط ہو جائے گا اور اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس بات کا امکان ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے اندر جہاد کے اندر کسی قسم کا زیادہ نقصان نہ پہنچ جائے اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری ہو جائے گی اس کا حل کیا ہے جو سامان رسد کے قافلے ہیں ان کو راستے میں روک دیا جائے اب آپ ان کو لوٹنا کہیں یا جو مرضی کہیں اس کا مقصد خالصن جہاد ہے یہ جتنی لوٹ مار کہی جاتی ہے ہمارے مستشرقین جو ہیں جن کو اورینٹلسٹس بھی کہا جاتا ہے یہ جب سیر نبی لکھتے ہیں اور ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے خصوصاً سکول کالج یونیورسٹی کا بچہ جو ہے وہ اپنی کسی بندے کی کسی امام کی سیر النبی پڑھنے کا قائل نہیں ہے لیکن مستشرکین کی سیر النبی لکھی پڑے گا اور کہے گا جناب کیا کمال کی کتاب لکھی اور اس میں جو خرافات ہوں گی اور جھوٹ ہوگا اور آدھی آدھی بات بتائی جائے گی اس پہ وہ یقین کرے گا سوائے ایک دو ایسے معاملات ہیں اور ان معاملات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے آپ نے اجازت نہیں دی تھی آپ نے حکم نہیں دیا تھا لیکن ایسے تمام قافلے جن کو روکا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق منشا کے مطابق ان کے حکم کے مطابق روکے گئے ان میں سے کوئی کافلہ لوٹ مار کے لیے نہیں روکا گیا یہ کافلے صرف اور صرف کفار کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان کی جو قوت ہے اس کو توڑنے کے لیے سامان رسد کی جسے سپلائی لائن بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو بیچ میں روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہمارے مضبوط اتنے ایمان ہونے چاہیے کہ اگر کسی جگہ ہمیں لکھا ملے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا یہ فلاں صاحبی نے کہا اور وہ چیز ہمیں غیر اخلاقی نظر آئے تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اس بات پہ شک کریں کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی اور اگر درست ایساس کا کو پس منظر ہوگا ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے کوئی بات بھی اگر سیاق و سباق کے بغیر آپ کے سامنے اس طرح کی آ جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر یا ہمارے اعمکرام علیہم الرحمٰ پہ ہر فاتح نظر آئے آپ کو آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اس پہ شک کریں اور کسی صاحب علم سے مشورہ کریں خود سے کوئی رائے قائم کر کے ان کے خلاف کسی قسم کی غستاخوانہ گفتگو نہ کریں۔ کیونکہ ہمارا دین سراپا ادب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ خل کے سیدنا و مولانا محمد علیہ و اصحاب ہی اجمائن برحمتِ قیاارحمر